زبان سب آ جاتا ہے اور جاری ہے تو ایسا لگتا ہے ایسا میں مٹھاس جیسا کہ نایاب شہد وہ منہ میں جسے لیکن یہ کیفیت اس نام مبارک کو سن کر ایسا سورپ ہے وہ انہیں کو حالات ہوتا ہے جو سارے ایمان جن کے ایمان کامل جن کا ایمان پھر صحیح جن کے نظریات جن کے خیالات بہت ہی شفا اور صاف اور سدھرے ایسے صاحبان کی ماں ऐसा نام سن کر ایسا ہی محمد ہوتا ہے اور وہ ایسے ہی نام ہم سن کر وہ سرور جو ہے لیکن جن کے ایمان جن ہے جن کی سوچ اور جن کی میں جو ہے وہ اور شامل ہوتے ہیں تو ان کے سامنے نام کو پڑھا جائے بولا جائے مگر وہ محسوس نہیں کرتے تو یہ اس نام کا قصور نہیں کرتے دل میں جو پھوٹ, جو پھوٹ ہے اس کا ہے اس, کو اس, کو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے اندر محسوس نہیں کر پا رہا اور یہ بالکل ایسے بلات ہی ہے جیسے, جیسے کہ بخار والے لوگوں کے ذائقے کا حال ہو جا ہے زبان جو ہے وہ اس ذائقے سے محروم ہو جا رہا پرانے کریم اللہ العزت نے اپنی جیسی ذکر فرمایا اور پینے والوں کے حلق سے بڑا سہل اور جو چیز بڑی ذائقہ دار ہو تو اس میں بڑی لذت آتی ہے وہ حلط سے نیچے اترتی چلی جاتی لیکن اگر مزاج اور طبیعت جو ہے بگڑی ہوئی ہو زبان کا ذائقہ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہو تو وہ کیسی ہی لذیذ چیز کیوں نہ استعمال کرے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑی کڑوی چیز ہے شربت پیے گا دودھ لئے گا وہ تو بڑا کڑوا ہے تو اب یہ دودھ اور شربت کا قصور نہیں بلکہ اس کا جو سہایتا بیماری کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے تو یہ اس کا قصور ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس خوش ذائقہ چیز کو بس یہی حال جو ہے وہ یہاں پر بھی ہے کہ جو کامل مسلمان ہے ہے وہ تو خوشی اور ہیں محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول تو اللہ العزت نے کریم میں آیا کو شروع ہی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی نے رسالت سے اللہ محبوب کی رسالت کا ڈنکا بجایا اور کیوں نہ سورہ آپ پڑھتے ہیں کل محبوب آپ ماں دیجیے اللہ ایک <سؤال> یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان زبان سے کرایا اپنی توحید کا جو ہے <سؤال> وہ اعلان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرایا کہ آپ کہہ دیجیے اللہ ہے تو اللہ اللہ تبارہ کا تعالیٰ کہ <سؤال> اس فرمان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورا فرمایا اس پر عمل کیا اور توحید کا اعلان فرمایا کوئی کیا کیا کیا م... اللہ اللہ اللہ اللہ تو دلوقten... حضور صلی اللہ, علیہ اللہ, صلی اللہ, علیہ نے اللہ رب اللہ تو ڈنکا بتایا تو جہاں پرانے کریم میں شاید تو اس میں تال سے فرما کر یہ بتایا کہ محبوب تم نے ہماری توحید کا ڈنکا بجایا لا الہ الا اللہ لایا کر اور ہم تمہاری رسالت کا ڈنکا بجاتے ہیں محمد رسول اللہ تو کیوں نہ ہو پھر جب اللہ کا بارہ تعالیٰ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس طرح سے راستے ظاہر فرما ہے اور, اور اس طرح جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا جو اعلان کرنا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, رسول ہیں تو یہی جو ہے کلم طیبہ کا بھی جز یہ کلم طیبہ کا دوسرا جز ہے اور یہ اللہ بارت و کا اعلان ہے کلم طیبہ کا پہلا جو جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ عجیب ہے وہ شان نظر آ رہی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبیت کا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ اللہ, علیہ اللہ علیہ کے کیسے محبوب ہیں اور اللہ تبارک نے کیسے کس کس انداز سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا اظہار فرمایا کہ کہ اپنے اپنے محبوب, محبوب کی زبان, زبان, زبان سے جو توحید جو کا اعلان سنا اس کو کلم طیبہ کا پہلا جز, جز بنانا اور اس کو کلم طیبہ میں پہلے رکھتا اور اللہ رب العزت نے سرکاری عالم صلی اللہ تعالی کی رسالت کا جو اظہار فرمایا رسالت کا جو دن بجایا اس اپنے اعلان کو دوسرے نمبر پر رکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان کو توحید کے اعلان پہلے رکھا اور اللہ تبارک نے حضور کی رسالت کا جو اعلان فرمایا اس کو کلمہ میں میں دوسرے نمبر پر رکھا یہ جی بھی انداز محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول اب میں آپ کو بتلاوں کہ حضور اگر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو اس میں گرامی ہے محمد اس کا مطلب کیا ہے یہ عربی ہے اس کا معنی مطلب کیا ہے اور اس کے اندر کیا کمالات ہیں اس میں کیا خوبیاں ہیں ہم تو بس زبان زیادہ کر دیتے ہیں لیکن, لیکن اس کی جامعیت, جامعیت باد باد اور اس کے برکار اور اس کی خوبیوں پر ہمارا جو ہے وہ ذہن نہیں جاتا ہمارا تصور اس طرف جو ہے وہ نہیں آتا ہے ہمارا خیال اس طرف نہیں آتا ہے کہ ہم جس حساب سے کے یہ نام دے رہے ہیں بس ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا ایک نام ہے لیکن اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی گرامی یہ بڑی خوبیوں کا حامل ہے یہ ایسا ہی نام نہیں اس کے معنی پر آپ غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اس میں گرامی یہ اس میں سال اس کا معنی جو ہے محمد روپ ہیں وہ بنا ہے محمد اور ہم کے معنی آتے ہیں تاریخ تو محمد کے معنی ہوئے وہ ذات کے جس کی بار بار تعریف کی جائے جس, جس کا جو ہے بار بار جو ہے بار بار جس کی جائیں بار بار جس کی صفتیں تو معنی کیا ہوئے کہ یہ ایسی گرامی کا نام ہے کہ جو ایسی ہے کہ جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں تارے کس کی جاتی کس کی چیز آتی ہے تاریخ چیز کی جا رہی ہے جس میں کوئی خرابی نہ ہو جس میں کوئی نقص نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ کا یہ اس میں گرانی ہی یہ ثابت کر رہا ہے کہ جس گرامی کا یہ نام ہے وہ ذات خوبیوں والی ہے وہ ذات بڑی جو ہے وہ کمالات والی ہے ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اور جس کے اندر جو ہے کوئی برائی نہیں ہے تو گویا کہ اس ذات گرامی کا نام جو لیتا ہے وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں جس ذات کا نام ہوں وہ بڑی خوبیوں والی ہے وہ ذات ہے کہ جو تعریف کے لائق ہے جو سنا کے لائق ہے جو وقت کے لائق ہے وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی جو ہے وہ نقص ہو جائے کی جائے اب اگر کوئی جو ہے وہ محمد اور پھر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ نکالے تو یہ کتنی بڑی جہاد ایک طرف تو محمد کا کہہ رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ جناب اس میں عیب نکالے تو یہ سب سے بڑی جمارت تو اللہ رب العزت کے محبوب جنارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رانی ہی ایسا ہے کہ جو بتلا رہا ہے کہ یہ ایسی ذات ہیں جو بڑی خوبیوں کے کی ہیں یہ اس نگر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بن سکتی ہے اسی لیے دیکھیں آپ کی نادانی ہوتی چلی گئی ہے ہر روز حضور کی نعت جو ہے وہ پڑھی جاتی رہی ہے کہی جاتی رہی ہے سنی جاتی رہی ہے اور کیوں نہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کہنا سننا کوئی معمولی بات نہیں صلی اللہ حضور صلی اللہ حضورات کے حضرت حضور کے چچا رزب سے جب تارے صلی اللہ تشریف لائے تو حضرت کہ <S getting involved> حضور میں آپ کو نعت سنانا چاہتا رہا ہوں تو حضور کیا چچا آپ کہیے جو نعت مجھے سنانا چاہتے ہو میرے بارے میں ناد لکھی ہے وہ کہو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے کو سلام رکھے پتا ہی وہ ایسے ہیں کہ جن کے لئے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعائیں دی ہیں اور پھر دربار کے شاعر حضرت, حضرت حسان اللہ تعالیٰ نے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی موجودگی میں حضور فرما ہوتے تھے اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نینا کرتے تو حضور تھے اور صاحبہ کرم ناطے سنتے تھے ان کو نبا کرتے اللہ اللہ حضرت حسان رضی حضرت اللہ تعالیٰ کی تائی اور ان کی مدد حضرت کے ذریعے سے فرمانا ایسے ایسے ایسے انعام حضور صلی اللہ تعالی نے اپنے ناک کہنے والوں اپنے خانوں کو اس طرح سے نوازا ہے تو ناد کہنا ناک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لو صنعت حضور وسلم کے وط اور حضور کی تاریخ میں بڑی اور کچھ نصیب ہے وہ حضور صلی اللہ وسلم کی شان میں شعر کہتے رہے تو شعر و شاعری جو ہے فی نب نہیں شعر و شاعری جو ہے وہ بڑی اچھی چیز اور یہ ہے کہ وہ شعر و شاعری جس کا موضوع اچھا جس کا موضوع ہو جس کا موضوع علیہ وسلم کی تاریخی طرح سے اچھے موضوع آپ کو بزرگان جو ہے فضائی بیان کیے جا رہے ہونا ایسے ایسے شعر و شاعری جو ہے بڑی محمود جو ہے وہ شعر و شاعری لیکن آج کل کی جو شاعری اللہ تعالی محفوظ رکھے کہ جناب جس میں جو ہے وہ بلبلوں بلو کی تذکرے اور جناب ہجرے کے ہجروں کے چھوٹے قصے اور جناب اس نے فن <تصفيق> میں جو ہے جناب خیالات میں وہ شیر و شاعری بڑی مضبوط بہت ہی جو ہے بری شیر و شاعری اور شاید لوگ پھر جو ہے جناب مبالا جو ایسا کرتے ہیں یعنی ہجرو ہجروشال کے جو ہے وہ چھوٹے جو ہے وہ قصوں اور کہانیوں میں جب وہ آ جاتے ہیں ذکر کرنے پر تو اتنا چھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں اتنا جو ہے مالنا کرتے جو ہے جو ہے رونے آ جائیں ہم تو دریا ہی بہاد رونے میں رونے پہ اگر آ جائیں تو دریائی بہا دیں کہ جب ہم رونا شروع کر دیں تو جناب دریا ڈہنا شروع ہو جائیں اور تو جناب نالی گے یعنی تیوبیل کیا بلکہ ندیاں بھی جو ہے وہ جناب پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ اس بھی اور زیادہ زیادہ جو ہے تو ہاتھ آگے گئے کہتے ہیں کہ جناب واق کو رویا ہار سوندر نو سو نالے اس طرح اور رونے پہ کر باندھے رونے پہ میری تو کیسی زمین فل ہو پانی کمر کمر یعنی شبھی تو کیا شاید کیا آنکھیں لگ جائیں تو آسمان پر بھی کر پہنچ جائیں تو وہاں پر بھی پانی کمر کمر ہو جائے گا آنکھوں جو ہیں وہ بھی کمر کمر تک پہنچ جائے اب حد بتلائیے ایسا کسی کو رونا آیا ہے تو وہ بھی آنکھیں رونے پر آئی تو آسمان آنکھ بہار تو یہ سب کیا ایسی شاعری بری شاعری وہ شاعری جس, جس, جس, جس میں کی والی آپ کے کمالات اور آپ کی خوبیاں اور ایسی شاعری جو ہے وہ کلی کے درد ایسی شاعری جو ہے وہ جنت کے دروازے کھولنے کی چالی جائے اور ہمارے بزرگوں نے جو شاعری کی ہیں کون ایسا ہے کہ جتنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں شاعری نہیں کی امام فاروق اعظم ہوں یا امام حضرتمی رحمت اللہ تعالیٰ عظیم البرکت کا نوریا جو ہے حسین مرکبہ باب طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باب طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بوہے بلبلے پڑھتی ہیں اعلی حضرت حضرت مولانا نے سیر بنایا رحمت اللہ نے تو شیر فرمایا کہ باب سیبان بول بل بولانا مست بوہے بلبلے پڑھتی ہے اور کے شیر کو سن کر فرماتے مرحبا مرحبا آیا مرحبا آیا جب موسم سہانا مون کا بارہ ربیع البول شریف ربیع ابو شریف جب سے آیا ہے جو پورا سال جو ہے خوش حقیدہ اور صاحب ایمان مسلمان کے حضور کا چرچا کرتا ہی رہتا ہے لیکن جب ربیع آتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں نے دیکھا کہ بارہ ربیع ابول شریف کیسا موسم جو ہے جناب جو ہے وہ لگ رہا تھا سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے سنائی کیا ہے کیا کیا جو ہے وہ بوڑھا کیا جو بچہ فرماتے ہیں نور کا بل بلے گا گلشن میں ترانا چاہیے محمود چاہیے اور یہی نہیں بلکہ ایسے جو ایسے جو ہے اور حضرت مولانا نصیر اللہ حضرت اللہ تعالی نے لکھے ہیں کہ شاعری ہو تو ایسی شاعری ہو تو ایسی جس میں حضور کے چرچے ہو رہے ہیں جس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خوبیاں اور یہ ایسا نام محمد کہ جو ایسی ذات کہ جو خوبیوں کی مالک اور یہ خوبیوں کے مالک ذات ہیں کہ جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے کیونکہ تاریخ اسی کی جاتی ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے اور یہ صرف ہمارا ہی عقیدہ نہیں حضرات صحابہ کا بھی یہی عقیدہ حضرات صحابہ کا بھی یہی مان حضور صلی اللہ تعالیم ادا فرمایا حضرت تو آپ دیکھیے اللہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ فرمانا جس جس جس حضور کی موجودگی میں تاریخ فرما رہا اور بارہ آپ نے سنا ہوگا میں نے جو عرض کیا صحابہ کا یہی کہ حضور کوئی عیب نہیں تھا اور فرماتے ہیں حضور کی موجودگی میں کہ وہ ترا تئیں وہ آج ملا مین کا لم ترا تتو کہ حضور میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ چبیلے کا میری آپ جیسے حسین و کہ جہاں جی میں دنیا میں آپ جیسا باقما آپ جیسا, جیسا, جیسا, جیسا, باق جیسا, جیسا, جیسا حسین و جمیل کہیں اور ہی نہیں ہے اگر ہوتی تو میری آنکھیں دیکھتی میری آنکھوں میں آپ جیسا حسین و جمیل کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ تو ہم ہے ان کی, کی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارا نے حضور سے زیادہ حسین و جمیلی کسی کو پیدا کیا ہو اور حضرت کی آنکھیں جو ہیں نہ دیکھ پائی حضرت ہسطان رضی اللہ تعالیٰ نے اس جیسے اختیار ظاہر کرنے والوں کی اگلے رشتے میں ترتیب فرمانا اور فرمایا جی تو کیسے کے اگر کوئی ماںل ہے وہ جنتی تو آ کے دیکھ پاتی لیکن یہاں تو آرم یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کسی ماں نے آپ جیسا صاحب کمال آپ جیسا جو ہے وہ حکن و جماعت والا چنا کائنات میں پیدا ہی ہوا ہے اور کیسے ہوگا کیسا ایمان تھا فرماتے ہیں کہ یار ایسا رکھا ہے کل آپ ہر ایپ سے ہر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کوئی ایپ رکھا نہیں ہے گویا کہ قانے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا یعنی جب اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ ہی نے بنانا ہے ہمیں اور آپ بھی اللہ نے پیدا کرنا ہے سرکار کو بھی اللہ ہی نے پیدا کرنا مجھے اور آپ اور سارے انسانوں کو جب پیدا کرنا تو اس بارے میں کیا بولوں کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا یعنی کسی کو خوبصورت چاہا خوبصورت پیدا کرنا کسی کو بطور چاہ ویسے پیدا فرمایا کسی کو لمبا دیا کسی کو بنا دیا کسی کو کالا دیا کسی کو گورا پیدا دیا لیکن حضور صلی اللہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حضرت حسان کر دے لیا نے کرتے ہیں حضور کے سامنے کام ایک کا کمانا ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سارے انسانوں کو پیدا فرمانا چاہا تو بنانا چاہا تو جیسے چاہا ویسے بنا دیا اور جب حضور کی باری آئی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب اب تیری باری ہے تجھے بنایا جائے تجھے تو کیا یہ چاہے گا کوئی عیب رکھا جائے جو ہے وہ نقص چھوڑا جائے کوئی بھی چاہے گا کوئی بھی جو ہے یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کے اندر خرابی ہو کسی قسم کا کوئی عیب ہو تو حضور, حضور صلی وسلم کو اللہ تبارک نے ایسا ہی اللہ کے محبوب آپ اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ گرامی میں کوئی اس لیے آپ کا نام ہے محمد یعنی وہ سہ کہ جو, جو تاریخ ہی کے لائق ہے جس کی تاریخ کی ہی ہے جو وہ کی جائے وہ تاریخ ہی کے لائق ہے اس میں کوئی نقص, نقص اور کوئی عیب نہیں ہے اب انسان اپنے اندر کرے تو اس کے اندر عیب کیا ہوگا انسان جو ہے مختلف آزاد مشتمل ہے تو وجود ہے وہ ہاتھ پر مشتمل ہے کان پر آنکھوں پر اور تفصیل میں جانے کے لیے کان کو آپ دیکھیں کان اگر ایپ ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ سکتے آد کیا ہے کہ دور کی چیز کو نہ دیکھ سکتے اسی طرح اس کے اندر آپ دیکھیں تو جو ہے کوئی اس حوالے جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ کے کان مبارک کو آپ لے لیں کان مبارک پہلے میں آپ کو بتلاؤں کہ حضور وسلم کے کان حضور کی آم مبارک کیسی تھی چشمان سمان آپ کی کیسی کیسی بخاری شریف میں آتا انا کرا وہ مالا, و مالا, مالا <تراؤ> بے میں وہ دیکھتا ہوں, جو ہوں جو تم نہیں دے بے شک میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے یعنی کہ جو بات جو چیزیں ہیں تمہاری آنکھیں نہیں دے کے لگتی ہیں میری آپ دیکھ لگتی ہیں جو آوازیں تمہارے کان نہیں سن سکتے ہیں میرے کان جو ہے وہ سن لیتے ہیں اسی لیے دور و نزدیک کے سننے والے لوگ دور و نزدیک کے سننے والے لوگ کان لالے کرمت اللہ وسلم میں آپ کو بتاؤں سلم کے کان کیسے سن لیا کرتے ان کے قسم کے لئے تو دور اور نزید کوئی باتی نہیں حدیث شریف کے حوالے میں آذ کرتا ہوں ام المبینین حضرت سیدہ محمود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات عمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے یا کہتنی فرماتے فقام لیتا ودعا آپ رات کو اٹھے نماز پڑھنے کے لیے آپ وضو فرما رہے ہیں اور آپ نے اپنی وضو گاہ میں جہاں آپو فرما رہے تھے کہ وزو فرماتے آپ کو میں نے یہ اشارہ فرماتے ہوئے سنا کہ لبئی لبئی لبئی نسل میں okay, حاضر ہوں میں حاضر ہوں مدد کیا گیا مدد کیا گیا کوئی موجود نہیں اور گفتگو فرما رہے کلام فرما رہے جیسا کہ کسی نزدیک شخص جو ہے گفتگو اور کلام کیا جاتا حضرت میں آپ کے پاس تو کوئی موجود نہیں یہ آپ اس سے گفتگو فرما ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت المکرمہ میں اور وہ یہ کر رہا تھا کہ لوگ جو ہیں ان سے وعدہ خلافی کر کر جو ہے وہ جناب ہمیں ہلاک کر دینا چاہتے ہیں اس نے مقت المکرمہ میں مجھ سے فریاد کی تو میں سرکار مقبرہ میں ہے اور یہ شخص المکرما میں سرکار دو اللہ وسلم سے فریاد کر رہا ہے مدد کر رہا ہے میں بیٹھ کر مدد کی آواز مدینہ یہ وہ زیادہ رامی ہے کہ جس میں کوئی لیے آپ کو کہا جاتا ہے محمد وہ ذات جو خوبیوں کی مالک ہے وہ ذات جو کمال کمال کی ہے وہ حامل ہے ان کا نامی وہ اعلان کر رہا ہے ان کا نام نامی اس لیے گرامی تاریخ اور پڑھائی اور کوئی جو ہے وہ ایرن हैं ہے اس لیے ارادہ کرواتے ہیں کہ وہ کمال ہے جہاں نہیں یہی پھول خاص دور ہے یہی شما ہے کہ دروانند یہ تو یہاں کا مطلب ہے اور یہ بے شمار بربرتے ہیں اس کی برکت سے کوئی صاحب انکار نہیں کر سکتا ہے اشارہ کر اپنی ختم کروں گا یہ حضرت, حضرت, حضرت میں مجھے نام کی تعلیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم مجھے اپنی میں عذاب نہیں دوں گا کسی کو کہ جس کا نام اے تمہارا نام محمد پر رکھا گیا ہو اس کو جہنم میں نہیں دینا چاہتا یہ نام نام کی برکت ہے جس کا نام, نام محمد ہے اللہ و تعالیٰ تعالیٰ اس کو برکتوں سے نوازے گئے اور دنیا سے ہوتے ہوئے اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اس کو توبہ کے توبے اور دار و مدار دنیا سے رست ہونے پر جس کا جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا وہ انشاءاللہ شاء ہے یہ گیا کی برکت ہے محمد رسول اللہ محمد, محمد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں رسالت اور ایسی بربرتوں کا حامل ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرح اشارہ فرما دیا کہ جس ذات گرامی کا یہ اس گرامی ہے وہ بڑی بربرتوں جس کا نام ایسی بربرتوں والا ہے وہ ذات ایسی بربرتوں والی ہے جس کے نام میں یہ خوبیاں ہیں تو اس ذات نے کتنی پوریا کوئی ہے کہ جناب جو اللہ ہم کو سمجھ کے تو پینے بابا گوانا